ہاں جی السلام علیکم جی آ, پوچھنا یہ تھا کہ آ, یہاں پہ کچھ مسلم آرگنائزیشن نے یہ, یہاں پہ مل مل کے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو جٹکے گوشت ہے یا میکڈ وغیرہ میں جو آ, گوشت دیتے ہیں بیچتے ہیں لوگ وہ جائز ہے اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے جی راجیو بھائی کا تو انجائز نہیں ہے ایسے گوشت کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے بلکہ ان ہوٹلوں سے حلال کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے جہاں حرام کا گوشت بکتا ہے جھٹکا وغیرہ بکتا ہے یا یہودوں سارا کا رویہ بکتا ہے تو وہاں سے حلال گوشت بھی نہیں لینا چاہیے نہیں کھانا چاہیے ان سے بچنا چاہیے ہر حالت میں